محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم وبارک وسلم وسلام علیہ رسول وعلى يا, يا حبیب اللہ بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح بخاری کتاب العلم باب دس باپ کا عنوان ہے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب ربا مبلََََََََََََ اوامن سامع حدیث نمبر ستسٹھ ست سب آو ستون سكسٹى سيون حد دسن مصد قال الباریج رضی اللہ تعالیٰ حد حدثنا مصد قال حدثنا ثنا قال حدثنا ابن عون اون ابن سرین ان اب الرحمن بن ابی بقر ان ابی ذاکر ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاد علا بیری وامس کا انسان الب خطام ہی او بما مہی کال عجو یومن حاضہ فسکت نا حتہ ذنّا ان او قال علائی سومن کُ الا بلا قال فعیو شاہر حاضہ فسقت نتہ ذنہ بغیر اسم فال علئی س بز حجہ كل نا بلا كال فعن دماكم و امبال كم حرام كہ مت هذا كم حاضہ فی فعینشا ہدآ جو بلی کا من ہو او من او کماقال اس حدیث میں دو چیزیں اہم فوائد الحدیث کے باب میں ثابت ہوتی ہیں یہ خطبہ ہے جو حضور علیہ السلاۃ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر یوم الناہر عرفات سے جب واپس مزدلفہ اور مزدلفہ سے منا تشریف لے آئے تو منا میں قربانی کے دن آقا علیہ سلاۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ حدیث بہت سے مقامات پر امام بخاری نے مختلف طورق سے اس کو روایت کیا ہے آگے کثرت کے ساتھ بار بار کئی کتابوں میں کئی ابواب میں یہ حدیث آئے گی پہلی بار سی بخاری میں یہاں پر وارد ہوئی ہے کتاب العلم میں پہلی چیز جو اس میں باب عقیدہ عقیدہ کے باب میں معلوم ہوتی ہے حضور علیہ السلط اسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے پوچھا یہ یوم النہر تھا دیکھو نا حج کس تاریخ کو ہوتا ہے نو ذی الحجہ رات مزدلفہ میں گزری اور دس تاریخ دس ذی الحجہ کو میناء میں تھے اور مینا کا دن دس ذی الحج تھا دس ذی الحجہ اور یوم النہر نہر تھا قربانی کا دن تھا جانتے ہوئے قربانی کے دن آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے اور صحابہ کرام سوا لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے اور ان سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں ایو یومن حاضہ صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ آج کون سا دن ہے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے اور وفی روایت ان آگے سہی ہی بخاری جو روایت لائے ہیں اس میں صحابہ کا نام نے عرض کیا اللہ و رسول عالم انہوں نے آقا نے پوچھا آج کون سا دن ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کیا سب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ یوم الناہر ہے بولیے ہم مینا میں کھڑے ہیں کل حج ادا کیا ہے ایک دن قبل اور مینا میں کھڑے ہیں اور یوم الناہر ہے قربانی کا دن ہے کوئی شک کی بات تھی نہیں تھی مگر آکل اسلام کے پوچھنے پر کہ آج کون سا دن ہے صحابہ خاموش ہو گئے عرض کیا اللہ رسول ہوں اعلم اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے تو حضور علیہ سلاۃ اسلام کے سوال کے جواب میں جواب نہیں کہا عرض نہیں کیا خاموش رہے کیوں اس روایت میں صحابہ کرام نے سبب بیان کیا ہے کہ خاموش کیوں رہے اور کیوں کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حتٰ زنہ ان سیو اسم ہمیں یہ خیال گزرا کہ شاید آقا علیہ السلام آج یوم نہر کا دن بدلنا چاہتے ہیں یہاں سے حضور علیہ السلامۃ والسلام کے اختیار کا پتہ چلا کہ ان دس صحابہ صحابہ کرام کے ہمیں آقا علیہ السلاۃ اسلام کے اختیار تشریعی کی حیثیت کیا تھی وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر آج حضور فرما دیں کہ یہ یوم نہر نہیں یہ کوئی اور دن ہے تو آج قربانیاں نہیں ہوں گی اور دن بدل جائے گا تو آقا علیہ السلام اگر چاہیں تو وہ دن جو شریعت نے مقرر کر رکھا ہے نسک کے لیے قربانی کے لیے نہر کے لیے فصل جو اللہ نے یوم النہر مقرر کر رکھا ہے صحابہ کہتے ہیں زنن سبا ہم نے سوچا کہ شاید حضور اللہ کے اس مقرر کردہ دن یوم النہر کا نام ہی بدلنا چاہتے ہیں گویا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر حضور حضورات السلام چاہیں تو یوم حج کو بدل دیں یوم نہر کو بدل دے جس دن کو چاہے بدل دے وہی شریعت بن جائے گی یہ حضور علیہ السلام کے اختیار تشریعی کے بارے میں صحابہ کا عقیدہ ہے اور ثانیا یہ ادب صحابہ ہے چونکہ وہ کہتے ہیں معلوم نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کا منشاہ کیا ہے ممکن ہے ہم جواب میں یوم نہر عرض کر دیں کہ حضور قربانی کا دن ہے اور آقا علیہ السلام کا منشاہ کچھ اور ہو تو جواب ہمارا منشہ رسول سے مختلف نہ ہو جائے لہذا ادب کا تقاضا سکوت تھا جب خاموش ہوئے تو حضور نے فرمایا یوم سیومن کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے تو صحابہ نے عرض کیا قلنا نہ بلا یا رسول اللہ جی ہاں قربانی کا دن پھر آپ نے پوچھا ایو جو شاہر نہ آج کون سا مہینہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے حج کر رہے ہیں الودا سے ارفات سے آئے ہیں رات مضدلفہ گزار کے آئے ہیں اور مینا میں کھڑے ہیں قربانی ہونے والی ہے تو کوئی شک کی بات ہے سوالاکھ صحابہ ہیں آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے صحابہ کرام حدیث میں آتی ہے اور اس کو اتنی کثرت کے ساتھ امام بخاری لائے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ جا بجا جا بجا اتنی کثرت سے لائے ہیں کہ بار بار پڑھ کے مجھے یوں گمان ہوا کہ امام بخاری کو صحابہ کے اس ادب کے تصور میں ایک لذت آ گئی ہے یہ جو ادب صحابہ کا کمال تھا یہ بارگئے مصطفیٰ میں سکوت جو علامت کمال ادب تھی اس پر امام بخاری کو وہ مزہ آیا ہے کہ کئی مقامات پر تھوڑی سی مناسبت ملی پھر یہ حدیث وارد کر دی اور بار بار کیوں وارد کی اس لیے ورود کیا کہ وہ جو جواب تھا کہ حضور آپ ہی کو معلوم ہے کیا دن ہے اس ادب کے جواب میں لذت تھی پوچھا کون سا مہینہ ہے صحابہ کرام نے کیا، اللہ و رسول اگلی حدیث کو ملا کے پڑھ رہا ہوں صحابہ خاموش ہو گئے تو آکا علیہ السلام نے اور پھر صحابہ کہتے ہیں زنننا بغیر اسم ہی. ہم نے گمان کیا کہ شاید یہ جو ماہ حاج ہے ذل اس کو بھی بدلنا چاہتے یعنی اس دن اگر حضور فرما دیتے ذیلحجا کو کہ نہیں یہ مہینہ محرم ہے تو اللہ کی عزت کی قسم صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ اس دن سے وہ ذیل حجا نہ رہتا محرم ہو جاتے زبان مبارک سے جو نکل جاتا وہ ہو جاتا یہ عقیدہ تھا صحابہ کا حضور علیہ السلام کے اختیار کے نسبت تو ہم نے سمجھا کہ حضور اس کا نام بدلنا چاہتے ہیں خاموش ہو گئے فرزو نے فرمایا علیہ کیا یہ ذیل حج نہیں ہے تب ارض کیا نہ بلا یا رسول اللہ، جی ہاں ذی الحج پھر یہی حدیث جو آگے آئی یہاں دو سوال بیان کی امام بخاری نے آگے سات آٹھ مرتبہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے تو آگے ہر بار آکا نے فرمایا ائو شہر کعبہ کی طرف مکہ معذمہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او بلا دن حاضا بولو یہ کون سچ شہر ہے یہ کون سا بلد ہے اب سب کو معلوم ہے کہ بلد الحرام ہے مکہ ہے کابۃ اللہ کا شہر ہے مگر صحابہ خاموش ہو گئے اللہ و رسول عالم حضور اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ یہ کیا شہر ہے بلد حرام اس کبھی نہیں خاموش آقا نے فرمایا کہ علیہ سا بل بلد الحرام کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے صحابہ کہتے ہیں اس لیے خاموش ہو گئے ہمیں لگا کہ آج حضور مکہ کا نام بھی بدلنا چاہتے زننہ ہمیں گمان ہوا شاید مکہ کا نام نہ بدل دیں اور مکہ کا نام کسی مورخ نے نہیں رکھا متعدد مقامات پہ خود اللہ نے رکھا ہے بےبکہ قرآن مجید میں اللہ نے رکھا ہے تو اللہ کا رکھا ہوا نام ہے اور عقیدہ سے آبا کرام کہ ہے کہ سجو سمی ہے بغیر ہی ہمیں خیال گزرا کہ آج مکہ کا نام بھی نہ شاید بدل اس لیے خاموش رہے اس دن اگر حضور فرما دیتے کہ یہ مدینہ ہے تو یہ مدینہ بن جاتا وہ مکہ ہو جاتا تو زبان اقدس سے جو نکل گیا وہ شریعت بن گئی یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کا اور اسی عقیدہ کو متعدد بار تکرار کے ساتھ امام بخاری اس کو بیان کر پھر آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ آج کے دن تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری جانیں تمہارے ماں بین اسی طرح حرمت والی ہو گئیں جیسے یہ دن حرمت والا ہے جیسے یہ شہر حرمت والا ہے جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے اور پھر آقا نے فرمایا جو کچھ مجھ سے سنو جو غیر موجود ہے اس تک پہنچا دو اس تک پہنچا دو اور اس میں ایک اشارہ ہے دوسرا اعتقادی اس بات فکر فقہ کا اشارہ فقہ کے ماننے والے فقی مذہب کے آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے سنو پہنچا دو فلجبل و شاہد الغا تو سن کر آگے پہنچانا یہ راوی اور محدث کا کام ہے سن کر آگے پہنچانا یہ تحدیث ہے یہ راوی اور محدث کا کام ہے تو اس حصے میں ثبوت تحدیث ملا کہ جو مجھ سے سنو آگے روایت کر دو پہنچا دو اور آگے جو بلیغ من ہو اوالہ من ہو اور جس کو پہنچاؤ ممکن ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ صاحب فکر ہو فہم ہو زیادہ آقل ہو ممکن ہے جس کو پہنچاؤ وہ زیادہ عالم ہو اس کے معنی مفہوم اور مراد کو زیادہ سمجھنے والا ہو تو جس کو پہنچاؤ وہ زیادہ سمجھ والا ہو وہ صاحب الفکر ہے وہ صاحب ہے تو ایک ہی حدیث میں حضور نے دو اس بات فرما دیے ایک تحدیث جس سے امت میں محدث بنے اور ایک جس کو پہنچایا وہ اوالہ من ہو وہ اس کے معنی مراد کو زیادہ سمجھنے والا ہو سکتا ہے تو وہ صاحب الفکر ہوا تو اوالہ من ہو اس سے امام اعظم اور ان کے اطبافوں کا ہا بنے اور یبلغ غاہد الغائبہ سے امام بخاری اور محدثین بنے اس کے بعد امام بخاری آگے حدیث لاتے ہیں باب نمبر گیارہ میں باب نمبر گیارہ میں اور وہ حدیث نمبر اكہتر ہے آپ احناف ہیں آپ مالکی ہیں آپ شوافے ہیں آپ حنابلہ ہیں یعنی آئی فقہ اور مذاہب فقہ میں سے کسی نہ کسی کے مقلد ہیں مذاہب فقہی وجود میں آئے بعض ذہنوں میں نا روا ناجائز طور پر غلطی سے. کم فہمی کی وجہ سے یہ خیال آتا ہے کہ اس طرح شریعت قرآن اور سنت کا نام تھا اور فقہ کا وجود میں آنا معاذ اللہ قرآن اور سنت پر کوئی اضافہ ہے اس کو بدعت تصور کیا گیا تو بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری جو حدیث لائے ہیں یہاں اس کے تحت فقہ بدعت نہیں سنت ہے فقہ بدعت نہیں سنت ہے کیونکہ حدیث کی درایت کا نام فقہ ہے تو جو باب امام بخاری نے قائم کیا وہ بڑا عجیب ہے حضور علیہ السلام کی حدیث میں سے لفظ نکالے باب نمبر چودہ صحیح بخاری میں فرمایا باب مئی اللہ بہی خیرن فی الدین یہ <تصفح> باب قائم کیا امام بخاری نے کہ جو اللہ تعالی جس سے خیر کا اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں فکر عطا کر دیتا ہے اس کو فقی بنا دیتا ہے اللہ جس سے خیر کا فیض کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی فقہ عطا کر دیتا ہے تفقو عطا کر دیتا ہے اس کا ہے تو اب آپ نے اندازہ فرما لیا کہ فقہ جس کو نصیب ہو جائے حدیث نبوی کی روشنی میں وہ خوش نصیب ہے اس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو جس امر کو صاحب شرح حضور صلاحۃ السلام نے ارادہ الہی ارادہ خیر کے ساتھ تعبیر کیا اس کو بدعت یا دین میں اضافہ تصور کرنا یہ اللہ کے ارادے کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے اور حدیث قائم کی اس حدیث کے اندر بھی دو چیزیں عقیدے کے لیے لازمی ہے حدیث نمبر اکتر ہے سمے تو کالر سمے تو معاویت حضرت حمید بن عبدالرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معابیہ سے سنا وہ خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سمعت النبی یصلی اللہ علیہ وسلم یقور میں یور دہی خیرن فقین انہوں نے کہا کہ آکا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرمائے اس کو دین میں فقی بنا دیتا ہے دین میں فقیر بنا دیتا ہے تو اس امت میں امت محمدی میں اللہ تعالی نے جس کے ساتھ سب سے بڑھ کر خیر کا ارادہ فرمایا اس کو امت کا سب سے بڑا فقی ہی بنایا اور جو امت کا سب سے بڑا فقی ہوا اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے اس حدیث کی روس یہ ایک بات ثابت ہوئی اس کو کہتے اس بات فکر اور دوسری بات جو بڑی عجیب ایمان افروز عقیدہ کے باب میں ثابت ہوئی اس میں اگلا جملہ قابل توجہ ہے بہت لوگ جو بالاستیاب غور کر کے صحیح بخاری اور کتب حدیث کو نہیں پڑھتے وہ ٹکڑے کہیں نہ کہیں سے کتابوں سے پڑھ کے یاد کرتے ہیں اصل کتاب جو کہ نہیں پڑھی ہوتی تو سیاق و سباق اور کامل مضمون ذہن میں نہیں ہوتا اس کا کامل مضمون یہ ہے کہ فقط اتنا ٹکڑا نہیں ہے فرمان رسول کا کامل مضمون پہلا تو فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے اس کو دین اسلام میں فقیح بنا دیتا ہے تو فقی ہونا یہ ارادہ الہی ہے خیر کا اور یہ تو طے پا گیا کہ جو فقی بنا صاحب الفکر بنا ثابت ہو گیا کہ اس کے ساتھ اللہ نے ارادہ خیر فرمایا اب اگلی بات کہ اللہ یہ ارادہ خیر کرتا کس کے ساتھ ہے اور کیوں کرتا ہے کہ اس کو فقہ حف الدین عطا کر دے اس کو تفقو عطا کر دے اللہ تعالیٰ جب یہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا سبب کیا بنتا ہے سبب اور واسطہ اس کا فیضان مصطفیٰ بنتا ہے یہ عقیدے کا دوسرا پہلو چونکہ کامل مضمون حدیث کا یہ ہے مَن اللہ بہی دئی یو فق الدین و انما انا قاسم اللہ یوتی یہ جو حدیث ہے انما انا قاسم واللہ اللہ یوتی اس کو آکا علیہ السلام نے ہو فی الدین کے بعد وارد فرمایا ہے فرمایا کہ اللہ کا ارادہ خیر یہ ہے کہ جس کی طرف اللہ ارادہ خیر سے متوجہ ہو جائے اسے دین کا فقی بنا دیتا ہے اور فقہ فی الدین ملتی کیسے ہے اللہ کا ارادہ خیر ہوتا کیسے ہے فرمایا سن لو انما انا کا خیرات تو اللہ کی ہے مگر تقسیم صرف در مستفٰی سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انما انا آپ سیاق و سباق حدیث کا ملائیں گے۔ کون سی تقسیم ہو رہی ہے؟ یفقهوا فی الدین۔ دین کی فقه عطا ہونا۔ دین کا علم اور فہم کامل عطا ہونا۔ دین کی معرفت تامہ عطا ہونا۔ دین کی معرفت میں قوت استدلال عطا ہونا، استدلال عطا ہونا۔ انتبا کا عطا ہونا یہ جو استدراک انتباق استدلال استفہام یہ جو استخراج کی قوت ہے جو بندے کو دین کے اندر فقی بناتا ہے، یہ خیرات ہے اور ملتی کیسے ہے صرف ان کو ملتی ہے جو حضور کے دربار سے خیرات لیتے ان نما انا قاسم ان حصر ہے فرمایا کا سلام نے ارادہ تو اللہ کا تھا مگر اللہ کے ارادے سے خیر بتا دوں ملتی کہاں سے ہے انما انا اس خیرات کا تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں سو so جو لوگ در مصطفیٰ سے سائل بن کر جتنا زیادہ متمسک ہوتے ہیں مضبوطی کا تعلق رکھتے ہیں انہی کو اللہ کے ارادہ خیر کی خیرات ملتی ہے تو فقی وہی ہوتا ہے جو حضور علیہ السلام کی بار گہے سے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے یعطی اب تیسرا نقطۂ اس میں حدیث کا تیسرا عقیدے کا باب فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے یہاں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کو کسرت سے آپ سنتے ہیں کسرت سے کہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے تمہیں تبسل کی کہ جب دینا اللہ نے ہے تو توصل وسیلہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے تو میں ایک عائد کے باب میں وہ حدیث جو امام بخاری لائے ہیں اور جس کو آقا علیہ السلام نے تفق الدین کے ساتھ متل متصل کر کے فرمایا ہے اس کے باپ میں سوال کا جواب دوں کہ دیتا اللہ ہے تبسل کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس میں ایک مغالتا ہے ہم نے صرف یہی سنا کہ اللہ دیتا ہے یہ کبھی غور نہ کیا کہ دیتا کسے ہے بس یہی کہتے لگے آئے اور یہی سنتے لگے اللہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے کوئی شک نہیں کہ اللہ دیتا ہے مگر آؤ صاحب شریع سے پوچھے کا دیتا تو اللہ ہے آگے میں تقسیم کرتا تو گویا عطا کا مورد بارگاہ مصطفیٰ ہے اور تقسیم کا منبع حضور کی بارگاہ ہمارا تعلق اتا سے نہیں ہمارا تعلق تقسیم سے ہے ہمارا تعلق عطا سے نہیں ہمارا تعلق تقسیم سے ہے وہ عطا الہی بواسطہ رسالت تقسیم ہو رہی ہے اس لیے اللہ پاک نے اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. یہ وسیلہ ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان نا آئی بے شک محبوب ہم نے ساری خیر کثیر آپ کو عطا کر دی اب دیکھیے آعطی نا کا سیغ ماضی ہے اور سیغ ماضی میں فعل بسا اوقات یقین پیدا کرنے اور تیقن کے لیے آتا ہے تو آعت نا میں تیقن آ گیا کہ بل یقین اوپر ان کے ذریعے تیقن پر تکرار آ گیا فرمایا یقینا یقینا محبوب اور کوثر خیر کثیر اب آپ کہیں گے کہ کوثر اس کا معنی تو جنت کی نہر ہے کوئی شک نہیں ایک معنی ہے نہر جنت کوثر کا ایک معنی ہے آگے چل کر اسی صحیح بخاری میں آئے گا امام بخاری نے الکوثر کی تعریف کی ہے الخیر القصیر امام بخاری نے کی ہے آگے آ جائے گا تو گویا امام بخاری کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری کی تفسیر پر مدار کرتے ہوئے مانا ہوا کہ اے میرے محبوب یقینا بالیقین یقین خیر کثیر ہم نے آپ کو اتا کر دی ہے تو اتا حضور کو کر دی ہے تو جب ساری خیر کی اتا کر دی ہیں تو پھر جس نے جو لینا ہے اس کے بعد امام بخاری پھر الفاہم فی العلم کا باب لائے ایک ہوتا ہے ربط بین الابواب کیا ربت بین ال ہر کتاب کے اندر جب امام بخاری ابواب قائم کرتے ہیں تو ترتیب ابواب میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے اور پھر ایک باپ میں جو احادیث چن کے لاتے ہیں تو ترتیب احادیث میں احادیث الباپ کی ترتیب میں بھی حکمت ہوتی ہے اب ترتیب احادیث کی بات کر رہا ہوں باب قائم کیا امام بخاری نے پہلا تفق و فدین خیرات ہے اور اگلا باب قائم کیا الفاہ فی العلم اس سے امام بخاری یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں علم کا فہم فقہ کے بغیر نہیں ہوتا علم کا فہم صرف حدیث کی روایت سے نہیں آتا علم کا فہم تفق الدین فدین سے آتا یہ امام بخاری کا مشرب ہے تو تعجب ہوگا بڑا تعجب ہوگا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو پیروکار امام بخاری کا بتلائے اور پھر امام بخاری کی ترتیب سے جو مشرب معلوم ہوتا ہے اس سے انحراف کر دے الفم فل علم میں امام بخاری اس کو تفک و فدین کے بعد متصلن لائے تاکہ ثابت ہو جائے کہ علم کا فہم فکین سے نصیب ہوتا ہے جو غیر فقی ہیں ان کے پاس روایت ضرور ہے مگر فہم و درایت نہیں ہے اور اس کے بعد امام بخاری آگے لائے ہیں اگلا باب متصل باب الاغتبات فی العلم والحکمہ اور فرماتے ہیں اس کے اندر ترجمت الباب میں قال عمر اپنا مدعا ترجمت الباب میں بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تفقہ ہو قبل ان تصب اللہ اصحاب النبی فیبر میں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تفک ہو قبل ان تو یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ سند صحیح کے ساتھ اس سند کو امام بخاری نے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کی اس کو امام ابن شعبہ بھی لائیں اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو بڑھاپا آ جانے سے پہلے بڑھاپا اور موت کے دروازے میں داخل ہو جانے سے پہلے فقہ حاصل کر لو فقی بن جاؤ تو امام بخاری نے پہلے تفق و الدین کو اللہ کی خیرات کہا اور خیرات کا وسیلہ بارگہ مصطفیٰ کو کہا اور پھر اس کے بعد اراد کیا کہ دین کا فہم روایت حدیث سے نہیں آتا فہم سے آتا ہے تفقوں سے اور پھر فرمایا کہ علم اور حکمت حاصل کرو یعنی فقہ حاصل کرو تفقہ ہو یہ امام بخاری فرما حیرت کی بات ہے کہ ہیں محدث اور ترغیب فقہ کی دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ محدث کا کام حدیث کو روایت کر دینا ہے اور امام الفقر کا کام حدیث کی درایت معنی، معرفت علم اور مراد کو لوگوں تک پہنچانا ہے تو لہٰذا ان تمام حدیثوں سے امام بخاری کی ترتیب ابواب سے جو چیز معلوم ہوئی وہ فقہ اور مذاہب فقہ اور آئی میں فکر کی دین اور شریعت کے اندر قدر و منزلت اور مقام اور اہمیت واضح ہو گئی افتواعد اگلی حدیث اسی کتاب العلم میں اور اس کا باب ہے باب و ماں فی ذہاب موسا علیہ السلام فل بہر الخر وکول تعلیٰ حل اتا بیو کان تو المنی مما الم تو رشدہ یہ اگلا باب لائے ہیں حدیث نمبر چوہتر تو امام بخاری نے اس کو محمد بن غریر ظہری سے روایت کیا اور آگے چل کے یہ حدیث روایت ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اس میں امام بخاری نے وہ واقعہ روایت کیا جو موسا علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام خضر بھی آیا ہے خدر بھی آیا ہے دونوں اعراب درست ہیں خدر اور خضر تو سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے وہ بیان کیا اس سے جو نقطہ ہے تو قرآن مجید کا واقعہ مگر امام بخاری کئی مقامات پر اس حدیث کو بھی لائے ہیں آگے کتاب التفسیر میں بھی آئے گا اور کتب میں بھی آئے گا اور یہاں کتاب العلم میں آیا کتاب العلم میں وارد کرنے کا مطلب کیا ہے دو قول ہیں بعضوں نے سیدنا خضر علیہ السلام کو نبی کہا مگر جمہور کا قول نبوت کا نہیں ولایت کا ہے ولی کہا اس کے لیے الگ الگ دلائل ہیں وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام علیہ تحقیق نبی ہی نہیں رسول ہیں اور خضر علیہ السلام ولی ہیں پھر ان پر کوئی شریعت نہیں اتری ان پر کوئی کتاب نہیں اتری وہ کسی ایک امت کی طرف مبوس نہیں ہیں اور نبی کا کام دریاؤں سمندروں تالابوں میں چھپ کے رہ کر عبادت کرنا نہیں ہوتا اور نبی احکام شریعت کے ظاہر سے بحث کرتا ہے ولی معرف اور اسرارے مقنون سے بحث کرتے موسا علیہ السلام ان کی ملاقات کے لیے گئے اس سے عقیدہ کے باب میں یہ بات ثابت ہوئی کہ بڑا کبھی چھوٹے کی زیارت کے لیے بھی جا سکتا ہے یہ سنت انبیاء ہے کبھی بڑا چھوٹے کی زیارت کے لیے جاتا ہے جیسے صحیح مسلم کی حدیث سے صحیح ہے سیدنا عمر اور سیدنا علی حضرت اویس کرنی کی زیارت کے لیے گئے حضرت ویسے قرنی کی زیارت کے لیے گئے تو کبھی بڑا چھوٹے کی زیارت کے لیے جاتا ہے کیوں گئے تاکہ پتہ چلے کہ وہ زیارت کے لیے گئے تو وہ صحابہ تھے سے قرنی صحابی نہیں ہیں ولی ہیں اگر ولی صحابہ کی زیارت کرنے جائے ولی تو شریعت میں اس کا عمل سنت نہیں بنتا ولی کے عمل کی پیروی کرنے میں برکت ہے مگر شرن سنت نہیں ہے سنت تب بنتا ہے کہ صحابی عمل کریں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے تو صحابی عمل کریں تو یہ سنت میں آتا ہے اور خلفاء راشدین عمل کریں تو عالی درجے کی سنت ہے حضرت اعویہ سے کرنی زیارت کرنے جاتے تو اس سے زیارت کرنے کے لیے جانا جائز ثابت ہوتا سے برکت ثابت ہوتا امر مستحسن امر مستحب ثابت ہوتا مگر شریعت میں سنت ثابت نہ ہوتا کہ سنت یا نبی کے عمل سے بنتی ہے یا صحابہ کے عمل سے بنتی ہے عمر اور علی کو بھیجا کہ اویس او کی زیارت کرو تاکہ قیامت تک میری امت میں ولی کی زیارت کے لیے جانا سنت بن جائے زیارت اور یا کے لیے سفر کرنا سنت بن جائے یہاں اس نقطے کا بھی اضالہ ہو گیا وہ حدیث آگے آئے گی اور اگر فرصت ملی ہم اس مقام تک پہنچ گئے تو اس پر بڑی شرح و بس کے ساتھ میں اصول حدیث کی روشنی میں فنی بیس کروں گا لا تو الرحال الا اللہ مساجد کہ تین مسجدوں کے سوا کسی اور جگہ جانے کی نیت کا سفر نہ کیا جائے بعض علماء کو اور اہل علم کو مغالتا لگا انہوں نے کہا کہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ صرف تین مسجدوں کی طرف آپ جا سکتے ہیں مسجد حرام مسجد نبوی اور بیت المقدس ان تین کے سوا کسی اور جگہ نیت کر کے سفر کرنا ممنوع ہے اور معاذ اللہ حرام ہے اس کے اوپر بڑا شور ہوا غلغلہ ہوا ایک ہنگامہ میشر بفا ہوا اب وہ رد ہو گیا اس بات سے وہ مانا رد ہو گیا حدیث قائم رہی حضور کی حدیث کا مانا یہ نہ تھا وہ موقع پر بیان کروں گا مانا یہ نہ تھا مانا تو یہ تھا کہ زیادتی ثواب کی نیت سے کسی اور مسجد کی نیت کر کے نہ جاؤ کہ زیادہ ثواب ملے گا وہ زیادہ ثواب صرف ان تین مسجدوں میں ملتا ہے مقصود آقا علیہ السلام کا یہ تھا مگر غلط سمجھ لیا گیا کہ سوائے تین مسجدوں میں کسی اور طرف زیارت کی نیت کے لیے جانا ہی جائز نہیں سو قبر نبی کی زیارت کی نیت سے جانا بھی بعض لوگوں نے ناجائز سمجھا اولیاء کی زیارت سے نیت کے لیے جانا بھی بعض لوگوں نے بعض اللہ ناجائز سمجھا اب یہ تصور رد ہو رہا ہے اولن امر قرآن سے حکم قرآن سے اول حکم قرآن سے رد ہو رہا ہے کہ قرآن کی روح سے سیدنا موسا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا موسا میرے بندہ خزر کی زیارت کے لیے جاؤ تو خزر علیہ السلام نہ مسجد حرام ہیں نہ مسجد نبوی ہیں نہ بیت المقدس ہیں وہ ولی ہیں وہ کیا ہیں ولی ہیں اور اگر کوئی ان کو نبی بھی سمجھے تو رسول نبی کی طرف جا رہا ہے اعلیٰ ادنا کی طرف جا رہا ہے تب بھی بغرض زیارت جا رہا ہے تو رد ہو گیا کہ اللہ والوں کی زیارت کے لیے نیت کے ساتھ جانا حکم قرآن حکم الہی اور سنت موسیٰ علیہ السلام سنت موسفی ہے اور حضرت اویس قرنی کی زیارت کے لیے عمر و علی رضی اللہ تعالی عنما کا جانا سنت صحابہ ہے تو کبھی اللہ رب العزت ایسی سنت قائم کرتا ہے جیسے سیدنا زکریہ علیہ السلام کی زیر تربیت اور زیر کفالت تھی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مریم ولیہ ہیں نبی نہیں اور ویسے بچپن کا بھی دور تھا دور بھی بچپن کا تھا زکریہ علیہ السلام کا ال الازم نبی ہونا اور سیدہ مریم کا بچپن ایک ولی اللہ کا بچپن ان کی زیر کفالت تھی اللہ کے لیے دعا اولاد کے طالب تھے خواہش مند تھے مگر جب دیکھا ان کے پاس رزق کی کثرت دروازہ بند ہے تالا لگا ہے پھلوں کا موسم نہیں ہے اور بند کمرے میں تالے میں بغیر موسم کے پھل دیکھے تو پوچھا انا لک حاضہ اے مریم انا لاضہ کالت اللہ یہ بند کمرے میں پھل کیسے آ گئے عرض کیا یا سیدنا ذکر علیہ السلام اللہ کی عطا ہے پہنچ گئے تو وہ تھی جب کرامت دیکھی تو قرآن کہتا ہے ربا اس ولی کی مہراب میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ کے نبی نے تبسل مکانی ہے قرآن کی روح سے تبسل مکانی کسی مقام پر کھڑے ہو کر اس مکان سے توصل کرنا ہونا لے کا یہ تبسل مکانی کی دلیل ہے ولی کے آستانے پر ولی کی جائے عبادت پر ولی کی جائے سکونت پر ہونا یہ لفظ بتا رہا ہے وہیں آستانے پر کھڑے ہو گئے اور دعا کی باری تعالی جیسے ان پر کرم کیا ہے بے موسم پھل دیے اسی طرح بے عمر اولاد کا پھل مجھے بھی دے دے اور ابر وہ کھڑے دعا کر رہے تھے فنا دت الملائی کا وہ کام یوسلی وہ میں ان کے آستانے پر کھڑے اللہ سے دعا ہی رہے تھے کہ فرشتے نے آ کے نلا دی زکریہ دعا قبول ہو گئی اب اس سے ثابت کیا ہوا عقیدہ کے باب میں اگر سمجھے سیدہ مریم دعا کرتی حضرت ذکر کے آستانے پر حق یہ تھا اگر سیدہ مریم دعا کرتی توصل کرتی حضرت ذکریہ کا تو اس سے تبسل کا جائز ہونا ثابت ہوتا توصل کا سنت ہونا نہ بنتا چونکہ ولی کے عمل سے جواز ثابت ہوتا ہے خیر اور برکت ثابت ہوتی ہے مگر شریعت میں سنت ثابت سمجھنے نہیں ہوتی حضرت مریم ذکر کرتی تو توصل کا درجہ فقط جواز کا رہتا جب سیدنا زکریہ علیہ السلام نے توصل کیا تو توصل فقط جائز نہ رہا سنت امبیا بن گئے سنت امبیا بن گیا یہ تبسل کا سبب سمجھا دیا کہ یہ سنت امبیا ہے چنانچہ وہی سنت امام بخاری حدیث میں لائے ہے کہ موسا علیہ السلام گئے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے اور جب وہاں پہنچے خزر علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو وہ قرآن مجید کا پھر لفظ آئے ہیں زا عل کما کنّا نبقی فرتدا الا عل ہم مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی جب پوچھا خادم سے حضرت یوشا بن نون سے مچھلی کہاں ہے کاٹ کر بھون کر پکا کر بند کر کے رکھ لی تھی کاٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی کا سالن رکھ لیا تھا کچی تو کھانی نہیں تھی نا پکی ہوئی کھانی تھی نا اور کاٹ کر بھون کر ہی کھانی تھی تو رکھ لیا تو جب پوچھا کہ طلب ہوئی ہے کھانے کی مچھلی لاؤ انہوں نے کہا وہ مچھلی تو جب تالاب میں رکے تھے تو وہاں زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی تو مردہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی تو امام بخاری وہ پورا واقعہ لائے ہیں اور قرآن کی آیت اللہ پاک نے فرمایا کا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے زال کا ماں کنہ یوشا پلٹ چولو جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اسی جگہ کی تلاش میں نکلے تھے تلاش تو ولی کی تھی تلاش تو ولی کی تھی مگر علامت معلوم نہ تھی کہ ملے گا ولی کہاں ولی کی ملاقات کہاں ہوگی جگہ کون سی ہوگی تو علامت دے دی کہ جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی وہاں خدا کا ولی رہتا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ ولایت کی علامت یہ ہے کہ جہاں موت زندگی میں بدل جائے اور مردہ دل زندگی پا جائیں تو وہاں ولی ہوتا ہے مردہ دل زندہ ہوں تو ولایت ثابت ہوتی ہے اور فرماتے ہیں فرتقدہ اللہ آثار ما قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس پلٹے تو جب اس مقام پر پہنچے جہاں مردہ مچھلی کو زندگی مل گئی تھی امام بخاری حدیث لائے فوجدہ خدرہ اسی جگہ خزر علیہ السلام کو پا لیا اسی جگہ خضر علیہ السلام کو پا لیا اس کے بعد اگلی حدیث کتاب العلم میں حدیث نمبر ستتر حدیث نمبر ستتر حدیث یہ ہے کہ حضرت محمود بن ربیع ایک صحابی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری عمر پانچ سال تھی امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے باب ہے باب نمبر انیس کتاب العلم کا متا یسح و سما سما الصغیر کہ چھوٹی سی چھوٹی بچے کے لیے سیما حدیث کا سیما کس عمر میں جائز ہے سیما جب آپ سیما کریں تو کس چھوٹی سے چھوٹی کس عمر میں کیا ہوا سیما اندل دن محدسین جائز ہے اور اس سیما سے وہ روایت بھی کرنے کا مجاز ہوتا ہے یہ باب لائے ہیں اور امام بخاری اسصغیر کے لفظ کو لائے ہیں کہ بچہ کس عمر تک اگر سیما کرے تو روایت کر سکتا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ سما صغیر جائز ہے اب جو حدیث لائے ہیں اس میں دوسری حدیث نمبر ستتر حضرت محمود بن ربی سے وہ کہتے ہیں وہ انپن و خم سے سنی نَندم میری عمر پانچ سال تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر میں سواری پر پیچھے بیٹھا تھا اور پانچ سال عمر تھی عقل تو منن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجن مجھا فی وہ انب نخمسنی نمن دلون آقا علیہ السلام نے ڈول سے پانی پیا اور پانی آقا علیہ السلام نے منہ مبارک میں لے کر اور اس کے بعد منہ مبارک بھر کے زور سے اس کی کلی میرے چہرے پر ماری میرے چہرے پر ایسے کر کے کلی ماری اس سے جو ثابت ہوا اور امام ابن حجر اسکلانی سمیت اور امام نبوی اور علامہ عینی اور امام کرمانی اور علامہ کستولانی ان تمام شعر حدیث اور دیگر محدثین نے لکھا کہ یہ اس لیے تھا مو سے کلی کر کے نالا اور کوئی کرے تو مائع مستعمل مکرو ہو جاتا ہے نبی کرے تو اس ماں میں برکت ہے اس لیے کہ یا تو اس سے تبرک حاصل ہوا ان کو برکت ہے تو کلی سے تبرک ہوا تو حصول برکت کا مسئلہ امام بخاری لائے ہیں حصول برکت کا مسئلہ امام بخاری لائے ہیں یہ امام بخاری کا طریق اور اولاد صحابہ کے لیے اب جو بات خاص طور پہ توجہ طلب ہے پانچ سال کی عمر کا واقعہ ہے اور انہوں نے روایت کیا اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک صحابی سے وہ روایت تخریج کی ہے کہ جو انہوں نے پانچ سال کی عمر میں دیکھی تھی اور روایت کیا تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پانچ سال کی عمر میں بھی اگر کوئی روایت کی ہو تو جائز ہے سیما جائز ہے اور کاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کا کال اور امام ابن حجر رسکلانی کا کال یہ ہے کہ ایک واقعہ اسی طرح رہو چار سال کی عمر کا بھی ان کا بیان آیا ہے تو چار سال کی عمر کے بچے نے بھی سما کیا ہو تو روایت جائز ہے اب یہاں میں تحدیث نعمت کے طور پہ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ صحیح بخاری امام بخاری کے نزدیک پانچ سال کی عمر کے بچے کا سیما اور روایت جائز ہے تین بزرگ ایسے ہیں جن سے میں نے سیما کیا اور میں بچہ تھا مگر عمر پانچ سال نہیں تیرہ برس تھی میری عمر میں تیرہویں برس تھا جب ان سے سیما کیا ایک تو حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تین سال کی عمر تک ہفتے تین سال کی عمر تک میں ہر ہفتے اپنے والد گرامی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ جاتا فیصل آباد با گیارہ بارہ تیرہ سال کی عمر کا زمانہ تھا اور وہ حدیث تبرکن چونکہ لکھنؤ سے وہ تو فارغ التحصیل تھے ان سے کتب حدیث کی پڑھتے اور میں ان کی گود میں بیٹھ کر سیما کر حضرت محدِ اعظم رحمتہ اللہ علیہ دوسرا سیما انیس سو تریسٹھ میں میں تیرہویں برس کی عمر تھی میری اکاون کی پیدائش اور تریسٹھ میں میں بارہ سال کا اور تیرواں سال تھا جب میں نے الامام الشیخ علوی بن عباس المکی المالکی کے سیما کیا یہ شیخ محمد بن علوی المکی کے والد گرامی تھے اسانید شیخ علوی بن عباس المالکی کی میں نے پھر ان کے صاحبزادے سے لی مگر کئی مہینوں تک حرم کعبہ میں مسجد حرام کے اندر باب السلام کے سامنے میرے والد گرامی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے تلامزہ میں سے تھے بخاری مسلم سیاستہ کا درس لیتے اور میں کئی مہینوں تک ان کی مجلس میں براہ راست امام علوی بن عباس المالکی کے سما کرتا اور تیسرا جب میں نے کراد کی مولانا الشیخ ضیاء الدین احمد المدنی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے جن کو براہ تلمس تھا اعلیٰ حضرت سے تو پانچ سال کی عمر کا بھی سیما جائز ہے اور تبرک میں کلی کر کے چہرے پر ڈالا کلیہ سلاۃ وسلام نے اٹھا لے اس کے بعد اگلی حدیث حدیث نمبر چھیاسی نکال لیجئے حدیث نمبر 86 باب کتاب العلم ہے بڑی اہم عقیدہ کے باب میں بڑی مضبوط اور مستحکم حدیث اور چونکہ اہم موضوع ہے یہاں میں متعدد ہودیث اس کی مطابع تائید کے لیے پیش کروں گا کتاب العلم باب نمبر 25 اور باب کا نام ہے من عجاب الفت یا بے اشارت ورراس یہ باب ہے یہ باب ہے اور اس باب میں امام بخاری دو حدیثیں لائے ہیں اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں یہ المناج جو سبھی جو میں نے حدیث کی کتب جو میں مرتب کر رہا ہوں اس کی حکمت ضرورت کیوں پیش آئی حدیث تو کوئی نئی کائنات میں کوئی شخص بنا نہیں سکتا اور جو نئی حدیث گھڑے گا وہ تو کافر ہوگا من با علی متعمدن فل یا تبوا مقد و مشکات شریف مرتب ہوئی اس سے پہلے ریاض و صالحین تھی امام بغوی کی مسابی و سننا تھی امام بغوی کی شرح و سننا تھی منظری کی کتاب تھی یا ترغیب و ترغیب امام دمیاتی کی کتاب تھی المتجر راب الغرت جتنی کتب حدیث کی مرتب اور مدون ہوئی امہات الکتب کے بعد وہ ساری آج سے سات سو سال سے اوپر اوپر تھی پچھلے چھ سات سو سال میں حدیث کی جم و ترتیب اور جمع تدوین کا کام نہیں ہوا چھ سات صدیوں میں اب کیا ہوا بڑی ایک دقیق بات ہے تراجم البواب اور حدیث البواب کا رب بڑی خاص بات ہے. کہ حدیث کسی اور مضمون کی ہے ترجمۃ الباب اور ہے اور ترجمۃ الباب اور حدباب میں مطابقت نہیں ہے اس کی وجہ سے اہل علم کو اپنا مذہب جمع کرنے عقیدہ اور مسلک جمع کرنے یا بعض مسائل اور احکام کے لیے حدیث تک رسائی پانے میں مشکل پیش آتی اللہ یہ کہ وہ بال استمبا استیاب ساری حدیثیں لفظ بلفظ خود پڑھیں تو تب جا کے حدیثیں نکلتی ہیں اگر کتاب اور فقط ترجمت الباب پر جائیں تو پتہ نہیں چلتا چھ سو سال گزر جانے کے بعد اب علمی ضروریات اتنی بدل گئیں اس وقت عقائد کے باپ میں فتنے نہیں تھے عقائد کے باپ میں فتنے نہیں تھے تمام عقائد خواہ حنفی تھے بحدسین یا مالکی تھے شافعی تھے یا حملی تھے سب کے عقائد کی جہت ایک تھی عقائد میں کوئی تضاد نہ تھا اختلاف تھا تو مذہب فقہی میں تھا یہ عقائد کی تشریحات میں بڑے فروح کی تفصیلات میں فروعی تفصیلات میں فرق تھا مگر مبادیات اور بنیادی عقائد اور خاص طور پہ شان رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقائد میں کوئی اختلاف نہ تھا چھ سات صدیاں گزر جانے کے بعد بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا بڑے بڑے مسائل وضع ہوئے امت میں تفرقے پیدا ہوئے فر کے وجود میں آئے مکات فکر وجود میں آئے نئی نئی تعبیرات نے سر اٹھایا اور دین اور عقیدہ کے بعد میں بڑے فتن اور پیدا ہوئے کتب حدیث وہی تھی تراجم الابواب وہی تھے اب ایک عام عالم ایک خطیب ایک, ایک, اس، ایک استاذ ایک طالب علم وہ اب تراجم الابواب اور کتابوں کی فہرست دیکھ کر حدیثوں تک رسائی نہیں پا سکتا اور تمام احادیث لاکھوں کی تعداد میں بال اختیار پڑھنا یہ ہر قسم کے بس کی بات نہیں ہے ہر ایک کی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ جیسے ایما نے احادیث کے مطالب اور معانی کے مطابق اپنے اشتہار سے تراجم الابواب متعین کیے تھے اور ان تراجم کے مطابق حدیثیں ملتی تھیں اب سات صدیاں گزر جانے کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ نئے سرے سے حدیثیں وہی رہیں مگر تراجم الابواب نئے مقرر کیے جائیں اب میری بات کو سمجھیں لہذا اس میں جو اصل محدثانہ کام ہے احادیث تو نئی نہ کوئی لا سکتا ہے نہ لائے گا محنت ہی ہے نا خطیب تبریزی نے جب مشکات المسادی مرتب کی تو انہوں نے اپنی مسابی میں مشکات المسادی میں مدار چودہ کتب حدیث پر رکھا مگر اصل متن امام بغوی کی مسابی السنہ کو رکھا امام بغوی کی مسابی السنہ یہ اصل متن کے لیے ٹیکسٹ ہوئی اور چودہ کتب حدیث معامن ہوئی اور مسابی السنہ امام بغوی نے جب لکھی اس سے پہلے شرح السنہ سننا لکھی وہ بڑی زیادہ مبسود تھی تو اس کو مختصر کر کے مسابی بنائی اور مسابی پر بیس کر کے خطیب تبریزی نے مشکات المسابی بنائی مگر ابواب کے تراجم عنوانات وہی رہے خطیب تبریزی نے وہ نہیں بدلے تھے اس کے اندر میں نے یہ کیا کہ حدیث کی کل کتب میں تراجم البواب اشتہادی طور پہ محدثانہ طریق پر نئے قائم کیے تاکہ جس موضوع پر جو حدیث دیکھنا چاہے اسی حدیث کے مضمون کا ترجمت الباب مل جائے ایک تو جم ترتیب حدیث کا کام ہے وہ تو ہے مگر جو محدسانہ کام سات صدیوں کے بعد نیا کیا وہ تراجم البواب نے مقرر کیے سات اس کی تخریج دی کوئی حدیث بغیر تخریج کے نہیں ہے اب جو بات بتانا چاہتا ہوں جو آگے حدیث آ رہی ہے آپ اس سے سمجھ جائیں گے حدیث ہے کہ آقا علیہ جن قبر میں مرنے والوں سے سوال ہوں گے حدیث نمبر 86 باپ میں نے بتا دیا مرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں مجھے وہی کی گئی ہے کہ قبر میں تمہارا امتحان لیا جائے گا ایزام ہوگا آک علیہ السلام نے فرمایا اور یہ حدیث جس جس جیسا کہ میں آکس نے فرمایا کم مسل او کریبن لایہ کالت اسما مین فتن آقا علیہ السلام نے فرمایا فتنے جیسا جتنا وہ مشکل ہے کہ جب دجال کا فتنہ بپا ہوگا تو ایمان والوں کو ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا جتنا سخت اور کڑا امتحان فتنے دجال کا ہوگا فرمایا اس کے قریب قریب بہت بڑا سخت امتحان مرنے کے بعد ہر میت سے قبر میں ہوگا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور قبر میں میت کو رکھ دیا جائے گا اور رکھنے والے واپس پلٹ جائیں گے تو تم سے سوال ہوں گے حدیث یہ ہے بولیے حدیث یہ ہے اور اس حدیث کو امام بخاری لائے کس باب میں ہیں اب تراجم البواب پڑھنے پر اگر عمر گزر جائے تو اس حدیث تک کبھی رسائی نہ ہوگی ترجمہ الباب ہے من عجاب الفتیا بے اشارت ور راس اگر کوئی کسی سے سوال کرے تو سائل بچے کو ہاتھ کے یا سر کے اشارے سے جواب دینا یہ باب ہے ہاتھ کے اشارے سے یا جیسے بھئی سر کے اشارے سے ایسے کر دیا ہاں ہاں یا ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا ہاں بھی. ٹھیک ہاتھ یا سر کے اشارے سے جواب دینا یہ باب ہے اور اس باب میں امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں اب آپ سوچیں گے امام بخاری اس میں کیوں لائے امام بخاری کبھی بغیر مناسبت کے حدیث کسی بات میں نہیں لاتے کوئی مناسبت ضرور ہوتی ہے پر وہ مناسبت کیا تھی اس حدیث کے اندر جو ایک ذکر تھا اس میں آکال اسرات والسلام نے کسی سوال کا جواب اشارہ کر کے عطا فرمایا